صلاسلام یا نبی اللہ علی نور اللہ تو سنت الاعتکاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہیں نیت خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے اور جتنی نیتیں اچھی اچھی ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا تو حسب حال ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی جن میں کثیر تعداد موتقفین کی بھی ہے اور جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں موجود ہیں سلسلہ ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں تو اچھی اچھی نیتیں حسب حال کرتے جائیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے آخر تک بیان میں شریک رہوں گا بیان کی تازین کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا علی الحبیب توبو طب اللہ وغیرہ کی صدایں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اللہ کی رضا کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا آنکھوں کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً نگاہ نیچی رکھوں گا فضول ادھر, ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا حضرت سیدنا امام محمد بن عبد الرحمن صحاوی علی رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سیدنا موسا کلیم اللہ علا نبی سلاۃ السلام کی طرف وحی فرمائی اے موسا علی السلام میں نے تجھ میں دس ہزار کان پیدا فرمائے یہاں تک کہ ت نے میرا کلام سنا اور دس ہزار زبانیں پیدا فرمائی جن کے ذریعے تو نے مجھ سے کلام فرمایا تو مجھے بہت زیادہ محبوب اور میرے نزدیک ترین اس وقت ہوگا جب تو میرا ذکر کرے گا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے گا حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار قبیلہ عرب کے سردار کے مہمان خانے میں پڑاؤ کیا وہاں ایک ہبشی غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا دھوپ میں پڑا تھا مجھے اس پر بڑا ترس آیا میں نے سردار سے کہا کہ اے سردار یہ غلام مجھے بخش دیجئے سردار بولا علی جا اس غلام نے اپنی مشہور کن آواز سریلی آواز سے میرے کئی اونٹ مار ڈالے ہیں قصہ یوں ہے کہ میں نے اس کو کھیت سے اناج وغیرہ لانے کے لیے چند اونٹ دیے اس نے ہر اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا اور راستے بھر گانا گاتا رہا راستے بھر گاتا رہا جس سے اونٹ مست ہو کر دوڑتے ہوئے بے حال ہو کر واپس آئے اور رستہ رستہ سبھی اونٹوں نے دم توڑ دیا سب مر گئے سہی ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دری اتنا اتنی دیر میں تین چار دن کے پیاسے چند اونٹ گھاٹ پر پانی پینے آئے سردار نے حبشی غلام کو حکم دیا گانا شروع کر اس نے نہایتی خوش الانی کے ساتھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے دیکھتے ہی دیکھتے اونٹوں پر کیفیت تاری ہو گئی وہ پانی بھی نہ بھول گئے مستی میں جھومنے لگے اور پھر بے تابانہ جنگل کی طرف بھاگنے لگے اس کے بعد سردار نے غلام کو آزاد کر کے مجھے بخش دیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ خوش الہان یعنی جس کی سریلی آواز ہوتی ہے خوش الہان انسان کی آواز میں کتنا جادو ہوتا ہے کہ اس کی سریلی آواز سے انسان تو انسان حیوان بھی مت ہو جاتے ہیں جائز اشعار مثلاً حمد ناز شریف منقبت وغیرہ جائز طریقے پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سننا یہ باعث ثواب اور برے اشعار جیسا کہ فلموں کے فوش گانے وغیرہ سننا سبب آداب ہے اللہ تعالی نے سیدہ علیہ نبی جناب والی سلاۃ السلام کو خوش الہانی کی نعمت عطا فرمائی تھی اور آپ علی سلاۃ السلام کی آواز کے ساتھ چرندے پرندے بھی تسبی کرتے تھے چنانچہ پارا سترہ رت الانبیاء کی آیت نمبر اناسی میں ارشاد ہوتا ہے وہ سخر نام جی بالا یو ترجمہ کنزل ایمان اور داود کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس آیت کے تحت تفسیر نور الرفان میں فرما دیتے ہیں کہ اس طرح کے پہاڑ اور پرندے آپ علا نبی والی سلاۃ السلام کے ساتھ ایسی تسبیح کرتے تھے کہ سننے والے ان کی تسبیح سنتے تھے ورنہ شجر و حجر تو اللہجل کی تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں اور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف میں فرماتے ہیں کہ اللہ ودود اجزل نے سعینا داود اعلی نبی جناح والی سلاۃ السلام کو اس قدر نوازا تھا کہ آپ کی خوش الہانی کیسی تھی آواز کیسی تھی کہ جب آپ زبور شریف کی تلاوت فرماتے پڑھتے تو آپ کی خوش الہانی کے باعث چلتا ہوا پانی یہ ٹھہر جاتا چرندے اور جانور آوازیں مبارک سن کر پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے اڑتے پرندے گر پڑتے بسا اوقات ایک ایک ماہ تک مدہوش پڑے رہتے دانا نہ شیر خار بچے نہ روتے نہ دور طلب کرتے کئی افراد فوت ہو جاتے کہ ایک بار آپ اعلیٰ نبی جناح والی سلاۃ وسلام کی پر سوز آواز کے سبب بہت سارے افراد دم توڑ گئے شیطان یہ سب دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوا جا رہا تھا بالآخر اس نے بانسری اور تمبورا بنایا اور حضرت سیدنا دعود علیہ نبی جنا والی سلاۃ وسلام کے رحمتوں بھرے اجتماع کے مقابلے میں اپنا نہوستوں بھرا اجتماع یعنی محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کیا اب سامعین نے داودی داود علیہ السلام سلام کو جو سنتے تھے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے سعادت مند حضرات داود علیہ سلام ہی کو سنتے جبکہ بدبخت افراد گانے بازوں اور راگ رنگ کی محفل میں شرکت کر کے اپنی آخرت خراب تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کرتے جائیں کہ یہ آواز کا جادو یہ کس قدر اثر انگیز ہوتا ہے اور پھر فی زمانہ جو کہ ہم اپنا ماحول دیکھتے ہیں تو یہ گانوں باجوں کا موسیقی کا ایک ایسا ٹرین چلا ہوا ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھا تک اس میں مبتلا نظر آتا ہے اور اس کو مطلب اللہ روح کی غذا اور نہ جانے کس کس طرح کے نام دے کر اپنے دل کو بہلایا جاتا ہے یہ گانا کیسے ایجاد ہوا کیسے ایجاد ہوا گانا سب سے پہلے ہوا کب سنیے سیدنا آدم صفی اللہ علا نبی والی سلاۃ السلام نے جب شجرے ممنوعہ میں سے کھایا تو شیطان نے خوش ہو کر گانا گایا نیز جب آدم صفی اللہ علیہ السلام کی وفات ظاہری ہوئی اس وقت شیطان اور سیدہ آدم علیہ سلاۃ وسلام کا بدنسیب بیٹا قابیل جس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی سیدنا حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات کی تھی وہ دونوں بہت خوش ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے اور ڈھول اور دیگر آلات موسیقی کے ذریعے خوب گانا بجا کر خوشی کا اظہار کیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے نقشے قدم پر چلنے کی ممانعت فرمائی ہے جو مسلمان ہے اس کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت کی گئی ہے چنانچہ سورہ بکرا آیت نمبر دو سو آٹھ میں ارشاد ہوتا ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت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 تو اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ جناب جو بہت ماڈرن ہے جس نے پین شرٹ پہنی ہوئی ہے بڑے ڈسکو جناب اس نے بال بنائے ہوئے ہیں اور بڑا عجیب و غریب اس کا اسٹائل ہے تو وہ صرف وہی گانے سنتا نظر آتا ہے نہیں نہیں جو نمازی ہے روزہ دار ہے وقت ملنے پر تلاوت بھی کرتا نظر آتا ہے موقع ملتا ہے تو عمرے کرنے بھی جاتا ہے حاجی بھی ہے زکات بھی دیتا ہے رات کو اٹھ کر تعجب کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے ایسا بظاہر مذہبی حلیے والا بھی گانا سنتا نظر آتا ہے گانا سنتا نظر آتا ہے اور اس کو اتنا مطلب عام ہو گیا کہ اب اس کو کوئی مایوب سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی یہ نافرمانی ہے اللہ تعالی ناراض ہوا تو دنیا میں بھی ضلعت اور رسوائی موت کے وقت بھی آزمائش اور کہیں ایسا نہ ہو قبر اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے حضرت علامہ اب فرج عبد الرحمان بن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی این الحکات میں نقل فرماتے ہیں ایک شخص کا کہنا ہے ہم دو افراد ایک بار قبرستان میں نماز مغرب ادا کی کچھ دیر بعد مجھے ایک قبر سے رونے کی آواز آنے لگی میں قریب گیا تو کوئی کہہ رہا تھا ہائے میں نماز پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا میں نے اپنے رفیق کی توجہ دلائی تو اس نے بھی قریب آ کر وہی آواز سنی ہم وہاں سے چلے گئے دوسرے روز پھر میں نے وہی نماز پڑھی وقت مقررہ پر اسی قبر سے پھر وہی آواز سنائی دی ہائے میں نماز پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا مجھ پر دہشت داری ہوئی اور گھر آ کر میں دو ماہ تک بیمار پڑا رہا تو یاد رکھیے ظاہر نیک کا عذاب نظر آنے میں یہ حکمت بالکل واضح ہے کہ کوئی اپنی نیکی کو کافی سمجھتے ہوئے خود کو آداب سے محفوظ و معمون تصور نہ کرے بلکہ سبھی کو اللہ وجل کی بے نیازی سے ہر آن لرزا و ترسا رہنا چاہیے کوئی اپنے بارے میں اللہ از وجل کی خفیہ تدبیر سے آگاہ نہیں رہا یہ کہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے گانے باجے سننے والے روز ہی فوت ہوتے ہیں آخر ان سب کا عذاب کیوں نظر نہیں آتا شیخ طریقہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کس کو عذاب ہو رہا ہے کس کو نہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور اگر ہو بھی رہا ہو تو ہمیں نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہمیں اللہ عز سے ڈرنا اور اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس کے عذاب سے پناہ طلب کرنی چاہیے, कرنی چاہیے. कرنی چاہیے. कرنی چاہیے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کرتے جائیں کہ یہ گانا باجا یہ کس کا کام ہے اور اگر میں مبتلا ہوں مجھے اس کا شوق ہے اگر میرا مجھے اس کے سے کچھ لذت حاصل ہوتی ہے یا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے میں اس مرض میں مبتلا ہوں تو یہ عمل تو کیسا بھیانک ہے کتنا غیرت بنانے والا ہے کس قدر یہ گناہوں پر اکساتا ہے اس کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے حضرت سیدنا داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منقل ہیں حضرت سیدنا ابو, ح... ابو الحارس بنانی قدسہ صرحن نورانی فرماتے ہیں ایک رات کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا متلاشیان حق کی جماعت آپ کے دیدار کی منتظر ہیں اگر قدم رنجا فرمائیں تو کرم ہوگا میں ان کے ساتھ ہو لیا کچھ دیر کے بعد ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں لوگ ہلکا باندھے بیٹھے تھے ایک بوڑھا شخص جو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا اس نے میری بہت عزت کی اور بولا اگر اجازت ہو تو چند اشار سن لیے جائیں نے اجازت دے دی دو آدمیوں نے نہایت سریلی آواز میں اشکیا اور فسکیا اشعار پڑھنے شروع کیے سب حاضرین مستی میں آ گئے طرح طرح کے نعرے بلند ہونے لگے میں وہاں سے اٹھ گیا میں ان کے حال پر حیران ہو رہا تھا یہ کیسے لوگ ہیں جو ظاہرا نیک صورت ہے مگر توحید و معرفت اور حمد و ناد کے اشار کے بجائے حسن و عشق کے اشار پر بے خود ہو رہے ہیں اتنے میں بوڑھے نے مجھ سے کہا اے شیخ ذرا مجھ سے میرا تعارف سنتے جائیے میں شیطان ہوں یہ سب میری ذریت یعنی اولاد ہیں ناچ رنگ کی محفل میں میرے دو فائدے ہیں ایک مجھے بہت بلند مدارج حاصل تھے پھر دھتکار کر نکال دیا گیا مجھے یہ صدمہ کھائے جاتا ہے لیکن لہذا گانے بازوں کے ذریعے اپنا غم غلط کر لیتا ہوں نمبر دو میں گانے بازوں کے ذریعے بندوں کو لفظاتی نفسانی خواہشات میں مبتلا کر کے مزید گناہوں میں پھنساتا ہوں. ہوں, ہوں. ہوں. ہوں یہ سن کر میں فورن وہاں سے چل دیا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس حکایت سے معلوم ہوا کہ گانے بازوں کی دھنوں میں مگن ہونا گویا نشے کی طرح ہے اس میں مس ہونے والا سب کچھ بھول جاتا ہے اور یہ بھی پتا چلا گانے باجے گناہوں پر اکساتے ہیں شہوت بھڑکاتے ہیں انسان کو بے غیرت بناتے ہیں چنانچہ علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں یہ شراب کے قائم مقام ہیں اس میں نشے کی سی تاثیر ہے جو اس مرض میں مبتلا ہیں فوراً توبہ کر لیں کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, بڑی, بڑی, بڑی, بڑی, بڑی, بڑی قبر, بڑی بڑی قبر بڑی میں ورنہ سزا, سزا ہوگی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی گڑی میرے, آقا آقا میرے آقا مکی آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے گانا اور لہ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے قسم اساتے مقدسہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے تو ہم غور کرتے جائیں غور کرتے جائیں کہ آج اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اکیلے بیٹھے ہیں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے ہم بظاہر ٹائم پاس کرنے کے نام پر یا جناب مجھے تو بہت طویل سفر کرنا ہوتا ہے میں اس لیے ہیڈ فون لگا کر کچھ مطلب وقت گزر جاتا ہے مجھے مطلب میرا سفر طے ہو جاتا ہے اس لیے جناب میں ایئر فون لگا کر ریڈیو میں مختلف بینڈز کے ذریعے یہ میوزک ہی سنتا ہوں۔ یہ جناب گانے اس طرح سے ہم تو ٹائم پاس کرتے ہیں ہم تو بس وہ بچے ہیں نا ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے بچوں کا بھی دل لگتا ہے اس لیے مطلب یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ گانے باجے سننا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تو شیطان کس طرح سے حملے کرتا ہے? کس قدر مکراری کے ساتھ یہ مسلمان کو اس عادت بد میں مبتلا کرتا ہے سنیے سنیے اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عانیل عیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اے گانا گنگنانے والوں کان کھول کر سنو سیڑھیوں پہ چڑھتے اترتے ذرا سا کہیں موقع ملے تو جناب آوازوں کے ساتھ آوازیں بلند کرتے ہیں گانوں کی آوازوں کے ساتھ آوازیں بلند کرتے غور کرتے جائیں فرمایا گیا جو شخص گانے کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر دو شیطان مقرر فرما دیتا ہے ان میں سے ایک شیطان ایک کندھے پر دوسرا شیطان دوسرے کندھے پر ہوتا ہے اور دونوں شیطان اپنے پاؤں سے اسے مارتے پیٹتے رہتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے مختلف حرکتیں ہوتی ہیں مختلف حرکتیں کرتے ہیں حضرت دہاق ردی اللہ روایت کرتے ہیں گانا دل کو خراب اور اللہ تعالی کو ناراض کرنے والا ہے اللہ بولا اللہ غور کریں کب کب گانا سنا تھا توبہ کریں اللہ کے غیر و غضب سے اپنے آپ کو ڈرائیں کہ اگر دنیا میں کچھ وقت پاس کرنے کے نام پر کچھ نفسانی لذت حاصل کرنے کے لیے اپنی شہوت کو تسکین دینے کے لیے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کر بھی لیا تو کہیں ایسا نہ ہو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اقتیامت کے دن ضلعت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی نے ارشاد فرمایا جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ زوجل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈی لے گا علامان والحفیظ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں قیامت کا دن ہوگا اعمال کھولے جائیں گے اور علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت زبانوں کو مہر لگائی جائے گی جن آزاد سے گنا کیے ہوں گے وہ آزاد گناہوں کے گواہی دے رہے ہوں گے بظاہر مذہبی وضاقت والا بھی غور کریں کہ آج اگر ہیڈ فون لگا کر موسیقی سن کر یا نیٹ پر کام کرتے ہوئے مختلف انداز سے موسیقی کے معاملات کرتے ہوئے اگرچہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا کوئی نہیں توجہ دے رہا ہوتا ہے اس وقت گناہوں میں مبتلا ہوئے ٹائم پہ ٹائم گزارے گئے تیامت کے دن اگر انہی آزاد نے گواہی دے دی یہی کان بول پڑا کہ ہاں ہاں اس نے اس وقت فلا فلا گانا سنا تھا یہ آنکھیں بول پڑی کہ ہاں ہاں کھلا دن اس نے یہ یہ دیکھا تھا پھر ہماری ضلعت اور رسوائی کیسی ہوگی اور پھر سزائیں کیسی ہیں سزائیں کیسی ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی اب آج اگر آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں اور ذرا سا اگر وہ تیز ہو سرما ہماری چیخیں بلند ہو جاتی ہیں اچھال کر رکھ دیتا ہے اور آج اگر کسی بچے کو کچھ ماں کاجل لگانا چاہتی ہے سرما لگانا چاہتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹانگوں میں دبوچ کر وہ کسی نہ کسی طرح کاجل لگا دیتی ہے بچہ تھوڑی دیر اچھل کود کرتا ہے پھر نارمل ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن تو فرشتوں کی پکڑ ہوگی وہ فرشتے جن کی ہاتھوں سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا اور اس وقت اگر آنکھوں میں آگ آنکھ کی سلائی پھیری گئی کانوں میں آگ کی کیلے ٹھوکی گئی پگلا ہوا سیسا اونڈلا گیا کیسی چیخو پکار ہوگی کیسا رونا دھونا ہوگا کیسا شور ہوگا لیکن اس وقت ہماری کچھ نہیں چلے گی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین محاسبہ کرتے جائیے اور اپنی آنکھوں کو حیا سے جھکانے کی عادت بنائیے اپنے کانوں کو فضول اور لغویات سننے سے بچنے کی کوشش کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو قبول کر لیجئے شیخ دریکت امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی نامات کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لیجئے دیکھیے پھر زندگی کیسی پرسکون گزرتی ہے اور اگر آج آپ کے بچے سنتوں کے راستے پر چل پڑے سر پر امامہ سجا چکے چہرے پر داڑھی سجا چکے آپ کو مبارک ہو ان کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے کہ آج یہ بگڑا ہوا معاشرہ کس قدر تباہی کے امی گڑے میں گراتا چلا جا رہا ہے اور ذرا سی غفلت نوجوانوں کو کہاں سے کہاں پہنچائے جا رہی ہے ذرا دل کے کانوں سے سنیے ایک نوجوان نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اپنا ایک دردناک مکتوب دیا جس کا لبے لباب کچھ یوں ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نیا نیا وابستہ ہوا تھا ایک بار رات کے ابتدائی حصے میں کمرے کے اندر ماسیت گناہوں پر ندامت کے باعث ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو باہ رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا تھا رو رہا تھا رونے کی آواز سن کر والد صاحب گھبرا کر میرے کمرے میں آ گئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ناوافیت اور دوری کے باعث میرا رونا ان کی سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے میرا بازو تھام کر کھڑا کر دیا اور مختلف انداز سے مجھے بہلاوے دینے لگے کہ بیٹا نارمل یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اس, عمر میں, اس عمر میں یہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے ریلیکس ہو جائیں بیٹا اس طرح نہیں کرتے اس طرح مجھے بہلا پھسلا کر میرے کمرے سے لے کر اپنے کمرے میں لے آئے وہاں پر ٹی وی چل رہا تھا جس پر فہش مناظر تھے میوزک تھا گانے تھے مختلف بےحدہ مناظر تھے مجھے لا کر ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا وہ نوجوان کہتا ہے کہ بے حیا لڑکیوں کی فوہش اداؤں نے میرے جذبات میں ہی جان پیدا کرنا شروع کر دیا آہ کہاں تھوڑی دیر پہلے میں خوف خدا کے باعث گریہ کنا تھا رو رہا تھا اپنے گناوں پر اللہ کی بارکاہ میں معافی مانگ رہا تھا اور اب نفسانی خواہشات نے مجھ پر غلبہ کیا موقع دیکھ کر چیتان نے اپنا داؤ چلایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر گسل فرض ہو گیا اس واقعے کے بعد میں ایک بار پھر گناحوں کے دلدل میں اتر گیا چونکہ ظالم معاشرے کے بیجا رسم و رواج میرے نکاح کے مقابل بہت بڑی دیوار بنے ہوئے تھے میں شہوت کی تسلیم کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی پامال کرنے لگ گیا اور گندی حرکتوں کے باعث نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ میں شادی کے قابل نہیں رہا تو آج جتنے یہاں ہی بیٹھے ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ذرا سر جھکا کر تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیجئے کہ ہم اور آپ ایسے بربادی نوجوانوں کی کتنی طویل فہرست کو جانتے ہیں کہ اس بے حیا مناظر ان گانے بازوں کی لذتوں نے ان فلم ڈراموں کی چاہتوں نے آج وہ ہمارے معاشرے کو تباہی کے کس قدر برے اور گہرے گڑے میں دھکیل کر رکھ دیا ہے میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کرتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ کیا آج ہمارے ہاتھوں سے ہی ہمارے گھروں میں اس قسم کے معاملات نہیں ہو رہے ہیں کیا مختلف گانوں کی وی سی ڈیز مختلف گانوں کی کیسٹیں یا جناب یو ایس بی میں مختلف جو ریکارڈیڈ گانے ہوتے ہیں یہ لانے والا کون ہے یہ میرے گھر میں جو صبح ہوتے ہی جو میوزک بجنا شروع ہوتا ہے یہ بڑے بڑے ڈیک اور بڑے بڑے سپیکروں کے ذریعے جو میرے ڈرائنگ روم جو آوازوں سے گونجتے ہیں اس کو کرنے والا کون ہے سوچیں کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ چھ سال کا آٹھ سال کا جو مختلف گانوں پر اپنی ٹانگیں تھر تھراتا ہے اور آپ اس کی اداؤں کو دیکھ کر مطلب تالیاں بچاتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں آخر اس کو اس حرکت پر لانے والا کون ہے بلکہ ہماری معاشرے کی تباہی تو کس قدر بڑھ چکی آج ہماری غیرت کا یوں سمجھ رہی کہ جنازہ کیسا کب کا نکل چکا اس کے بارے میں تو جب سوچتے ہیں تو ڈر لگنے لگتا ہے جیسا کہ گودشتہ دنوں ہمیں مطلب یہیں بتایا گیا کہ بابل مدینہ کراچی میں ایک مسلمان کے یہاں شادی کی تقریب تھی اور شادی کی تقریب چونکہ مالدار تھا نوٹوں کی آمد رفت تھی بہت جناب پیسہ ہے تو جناب میرے بیٹے کی میری بیٹی کی شادی ہے میرے گھر میں رسم و کا سلسلہ ہے تو ہم تو گانا بازا کریں گے لہذا پڑوسی ملک سے ایک میوزک ڈائریکٹر کو بلایا گیا جس نے آ کر اس کے خاندان کی لڑکیوں کو گانا سکھایا اس نے ناچنا سکھایا اور جب موقع آیا تو جناب ایک فنکشن منعقد کیا گیا جس میں گھر کی لڑکیوں جوان لڑکیوں نے بیٹیوں نے مطلب اس طرح آپ نے بے ڈھنگے پن کا مظاہرہ کیا دیکھنے والا کون دیکھنے والا گھر کا سرپرست جس کی بازائر سفید داڑھی بھی ہوتی ہے مذہبی الی والا بھی ہوتا ہے جناب زکات دینے والا بھی ہوتا ہے جناب صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہوتا ہے لیکن یہ حاجی صاحب سوچے تو صحیح کہ میں آج ان کے ڈھول تماشوں پر جناب خوش ہو رہا ہوں لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی شادیاں ہیں جو شادی خانہ ہوتی ہے کھانا بربادی ہی کا معاملہ ہے لڑائی جھگڑوں کا ہی معاملہ ہے چند ہی دنوں کے بعد بیٹی گھر میں آ جاتی ہے کہ جناب کبھی ساس سے نہیں بنتی تو کبھی نندوں سے نہیں بنتی کبھی شور سے نہیں بنتی تو جناب عجیب و غریب ہمارے معاشرے کا نظام بن گیا تو میرے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو کہ جنہوں نے ہمیں یہ ذہن دیا مدنی ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا را اپنے حال پر رحم کہ اگر میں نیکیاں کر نہیں پا رہا ہوں نیکیاں پھیلا نہیں پا رہا ہوں تو گناہوں سے بچوں تو صحیح پھر اپنا یہ ذہن تو بناؤں کہ میرے ذریعے کہیں ایسا تو نہیں کہ لاکھوں لاکھ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہوں جی ہاں جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ گانے باجے بجانا گنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر دوسرے سن رہے ہیں تو بجانے والے پر بجانے کے گناہ کے ساتھ ساتھ سارے سننے والوں کا بھی گناہ ہوگا مثلا ہوٹل پان کی دکان یا بس میں گانے بج رہے ہیں پچاس افراد سن رہے ہیں تو سارے سننے والوں کو اپنا اپنا گنا ہو ہی رہا ہے مگر بجانے والے کو خود اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ مزید پچاس افراد کے سننے کا بھی گناہ ہو رہا ہے بس آپ کی بسیں چل رہی ہیں آپ نے چلانے کے تو ایک بی سی بھی چلا دی لیکن سوچے تو صحیح آپ تو اس بس میں سفر بھی نہیں کرتے ہو مالک مالک مالک, مالک کے بس تو سفر نہیں کرتا ہے لیکن سوچے غور کرے کہ ذرا سی بے توجہ انہیں پچاس ساٹھ افراد کو گناوں میں مبتلا کیا آپ اپنے گھر پر بیٹھے ہیں ان پچاس ساٹھ افراد کا گنا اپنے سر پر لاد رہے ہیں آپ کا میڈیکل اسٹور ہے آپ کا کلینک ہے آپ جناب لائر ہیں مختلف ریسپشن بنتے ہیں استقبالیہ بنتے ہیں ویٹنگ روم بنتے ہیں ہسپتال ہیں ان میں جناب میوزک چلائے جاتے ہیں یہ چلانے والا غور کرے کہ میں اپنے نامائے اعمال میں سینکڑوں ہزاروں ہزاروں کو مطلب اس طرح سے مبتلا کر رہا ہوں جو گانے بازوں کی اس طرح کے کیسٹیں ریلیز کرتے ہیں وی سیریز ریلیز کرتے ہیں وہ غور کرے اور سوچے کہ میرے ذریعے سے کس قدر گناہوں کا بازار یہ گرم ہوتا چلا جا رہا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ جہاں کہیں میوسیقی کی آواز آ رہی ہو تو ہمیں وہاں سے ہٹنے کا حکم ہے حضرت سیدنا نافے رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک بار میں سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک راستے میں تھا آپ نے باجے کی آواز سنی اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالنی اس راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے پھر دور جانے کے بعد مجھ سے فرمایا نافے کیا تم کچھ سن رہے ہو میں نے ارج کی نہیں تب آپ ردی اللہ تعالی نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹائی اور فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی تو اسی طرح کیا جو میں نے کیا کوشش کریں اگر میوزک والی کوئی ایسی بات نظر آئے کسی بس میں سوار ہوئے کوئی ایسا شریع ازر رہی ہے موقع ہے کوشش کرے کہ میں ایسی بس میں سفر کروں کہ جس میں گانے نہ بجتے ہوں میں ایسی بس میں سفر کروں جس میں فلمیں نہ دکھائی جاتی ہوں کوشش کریں اپنے گھر کا ماحول بھی تبدیل لانے کے لیے کوشش کریں کہ جس نے کوشش کی بالآخر اس کی کوشش رنگ لاتی ہے اور اگر خدا نہ خاصہ یہی معاملہ رہا تو پھر معاملہ بہت ہی خراب ہونے کا اندیشہ ہے سنیے سنیئےئےتقاری میں ہے مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار ہم غریبوں کے غم گسار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے آخری زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مس کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا صاحب کرام علیم ردوان نے حرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کیا آپ اللہ وجل کے رسول ہیں اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فرمایا ہاں خواہ نمازیں پڑھتے ہو روزے رکھتے ہو حج کرتے ہو عرض کی گئی ان کا جنم کیا ہوگا ارشاد فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے باجے بجائیں گے شراب پیئیں گے اسی لہو لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے تو بول اللہ تو بولا سلو حبیب صلی اللہ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ کی رحمتوں سے امید رکھیے اللہ کی رحمتوں سے امید رکھیے اور دیکھیے تو صحیح کہ اگر دنیا میں یہ چند سال جو ہم نے گزارنے ہیں اگر ہم موسیقی سے بچ جائیں گے گانے بازوں سے بچ جائیں گے تو انعام کیسا ملے گا اس خوش نصیب کو کیسی برکتیں نصیب ہوں گی سنیے حضرت سیدنا جاب رضی اللہ تعالی عن نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے قیامت کے روز اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو شیتانی مضامیر سے دور رکھتے تھے اے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر گناوں سے موسیقی سے گانے بازوں سے فلم ڈراموں سے توبہ کرنے والوں آپ کو مبارک ہو مبارک ہو آپ کو سنیے سنیے اللہ کی رحمت پر قربان ہو جائیے کہ اگر آج دنیا میں وقت گزارتے ہوئے چند سال چند دن چند مہینے اگر اپنے نفس کو قابو کر لیا شیتان کے اس ہیلے بہانوں سے بچ گئے کیسی برکتیں ملیں گی فرمایا جا رہا ہے قیامت کے روز اللہ عز و جل فرمائے گا کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطانی مضامیر سے دور رکھتے تھے انہیں ساری جماعتوں سے الگ کر دو پھر اس سے انہیں الگ کر کے مشق اور امبر کے ٹیلوں پر بٹھا دیں گے پھر اللہ تباروں کا تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ان کو میری تصویر و تحمید سناؤ سمہانا ان کو میری تصویر و تحمید سناؤ پھر فرشتے ایسی آواز سے اللہ عز و جل کا ذکر سنائیں گے کہ ایسی آواز سننے والوں نے کبھی نہ سنی ہوگی ارے کہا ان دنیاوی گلوکاروں اور اداکاروں کے پیچھے بھاگتے ہو کہاں بھاگتے ہو توبہ کر لو حضرت سیدنا انس ردی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے جس شخص نے کستن گانے کو سنا اس کو جنت میں روحانین کی آواز سننے کی اجازت نہیں ہوگی پوچھا گیا کہ روحانین کون ہیں فرمایا وہ جنت کے قاری ہیں دنیا میں تو کتنے دن زندگی ہے ہمیں پتا نہیں ہے کیا معلوم آج ہی زندگی کا آخری دن ہو لیکن جو جنت میں داخل ہوگا نا علماء فرماتے کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا وہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا تو ہمت کیجیے ہمت کیجیے اور زین بنا لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ آج سے گانے بازے نہیں سنیں گے ان اور پھر دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول تو ہمیں کیا مدنی ذہن دیتا ہے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان اللہ <تصفح> تو ہمیں تو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اگر کوئی ایسا ڈانسر ہے کوئی ایسی گلوکار ہے اس پر بھی انفرادی کوشش کرنی کیا معلوم وہ مستقبل کا اچھا کاری بن جائے کیا معلوم وہ مستقبل کا بہت اچھا ناخوان بن جائے کیا معلوم ہماری انفرادی کوشش ہو اور یہ انفرادی کوشش تو صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے حضرت سن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز کوفے کے قریب سے کسی مقام سے گزر رہے تھے ایک گھر کے پاس زازان نامی شخص گانا گا رہا تھا کچھ اوباش لوگ شراب کے نشے میں مست ہو کر اس کا آواز سن رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں کتنی پیاری آواز ہے یہ آواز اگر کراتے قرآن کے لیے استعمال ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا آپ اس کے پاس گئے اس کے سر پر چادر ڈالی چلے گئے جب اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہیں تو فرمایا گئے یہ صحابی رسول ہیں وہ سازان عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوا توبہ کی اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور بہت بڑے امام بن گئے اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اندھیرا ہی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا ہاں کر دیا تھا اللہ تعالی ہمیں بھی نیکیاں کرنے نیکی کی دعوت کو عام کرنے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا میں آزان ہو رہی ہے آزان کے احترام میں دو بیٹھ جائیے اور آزان کا جواب دیجیے